هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 اللہم تحکر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمين سورہ منافقون کے پہلے رکو کی آخری دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بار بار واضح کیا جا چکا ہے ان دو آیتوں میں مرز نفاق کی جو آخری سٹیج ہے جس پر پہنچنے کے بعد گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ بیماری پہنچ جاتی ہے نہ قابل علاج نا قابل اصلاح اس کی علامات کیا ہیں یہ تمہیدی جو ہمارے مباحث تھے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے اس ٹی بی کی جس کا نام منافقت ہے اس کی اہم ترین علامتیں ہی یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان سے بالخصوص کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مومنین صادقین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت اور حنگات کی کیفیت اس کے ضمن میں یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں پہلے تو ان کا ترجمہ کر لیجئے ہم الزین یقول لات انفقو اللہ من رسول اللہ حتا ی الفی ہیں جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں یہ بھیر چھٹ جائے بل اللہ خزانا وات وڑ حالانکہ اللہ ہی کے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے بلاکند منافقین لا قبول لیکن یہ منافق سمجھ نہیں رکھتے تفقوں سے آ رہی ہے یقول العز المدینت لجنزل <سؤال> وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ پائے مدینے جا, جا سکے واپس تو لازمن نکال باہر کرے گا وہاں سے وہ جو زیادہ عزت والا ہے اس کو کہ جو کمزور ہے ضعیف ہے مغلوب ہے ولی اللہ وَلِرَسُولِهِ والے رسول میں حالانکہ عزت تو ہے اللہ کے لیے غلبہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بلاکن المنافتی اللہ عالمون لیکن منافقین علم میں حقیقی سے بے بہرا ہے انہیں حقیقی علم حاصل نہیں یہاں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو کسی واقعاتی پس منظر کے بغیر صحیح طور سے سمجھا نہیں جا سکتا اگرچہ ایسی آیات کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب جیسے سورت تحریم کے شروع میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورج تحریم آ چکی ہے لما تو تب تبھی مرداتات واضح جب تک کوئی خاص واقعہ معلوم نہ ہو اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا نبی اللہ حدیثہ جبکہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس طرح کے واقعاتی معاملات کے ان کے لیے تو لا محالہ رجوع کرنا پڑتا ہے جو بھی تفسیری روایات ہیں یا جو سیرت کے واقعات ہیں تو یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں یہ دو قول ان کی طرف سے کہے گئے جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے جنہیں نقل کیا گیا ہے تقریباً اس پر اجماع ہے ویسے تو یہ بحثیت واقعہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا کچھ فرق ہے یا تو جو اشخاص متعلق ہیں اس واقعے میں ان کے ناموں میں فرق ہے کہیں کہیں یہ رائے بھی ہے کہ یہ غزو تبوکھی کے دوران واقعہ پیش آیا ہے لیکن تقریباً اجماع ہے کہ غزوہ بن المستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا اور یہ معلوم ہے کہ سن چھ ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے غزبہ بن المست اور نوٹ کر لیجئے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا ہے واقعہ عفق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار جو ہے گر گیا اور گم ہو گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی ہے تو قافلہ چلا گیا اسی کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن اوبئی نے پھر وہ طوفان اٹھایا اور آپ پر تحمت لگائی گئی جس کا کہ تفصیلی معاملہ جو ہے وہ سورہ نور میں مزکور ہے یہ جو غزوہ ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منافقین کا جو خوب سے باطن ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ تو اس غزبے کے بعد حضور ابھی اس بستی میں مقیم ہی تھے مریسی نامی کنواں تھا ایک کنویں کے پاس بستی تھی وہیں قیام تھا لشکر جو ہے اسلامی وائی پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کنویں کے پانی پر دو مسلمانوں کے ماں کچھ تکرار ہو گئی ہو جاتی برتن جہاں بھی ہو کھڑک جاتے ہیں آم واورہ ہے آخر انسانی معاملات ہیں تو جو نام آتے ہیں زیادہ اہم اور مستند روایات میں ان میں ایک تو تھے حضرت جہ جہاں ابن مسعود غفاری یہ اگرچہ قبیلہ غفار سے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے اعتبار سے چاہے یہ کرشی نہیں تھے لیکن مہاجرین میں سے تھے اور خاص طور پر یہ کہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے گویا کہ سائز کی حیثیت سے حضرت عمر کے یہاں ملازم تھے دوسرے حضرت سنال ابن وبرل جوہنی ان کا تعلق تو ہے قبیلہ جوہینا سے لیکن یہ حلیف تھے بنی خدرج میں سے ایک خاندان کے گویا کہ ایک کا تعلق مہاجرین کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہو گیا چاہے وہ بالواسطہ تھا وہ انصار مدینہ کے ساتھ خاص طور پر جو بڑا قبیلہ تھا قدرت اور اسی قبیلے کا شخص تھا یہ عبداللہ ابن عبید ابن سلور ان دونوں کے مابین کو تکرار ہوئی تکرار زبانی سے آگے بڑھ کر ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی حضرت جہجہاں نے کہیں کوئی لات رسید کر دی اب یہ ایک بہت ہی توہین آمیز گویا کہ اقدام تھا کسی کو لات مارنا اس پر ہنگامہ ہو گیا اور جاہلیت کی آوازیں بلند ہوئی کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا جہجہاں نے آواز لگائی مہاجرین کو آواز دی اپنی مدد کے لیے ادھر سے سنان نے انسارے مدینہ کے دہائی دی حضرت والوں کو پکارا اس پر ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ واپس تشریف لائے اس موقع پر تو بڑے پیارے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں ماں بارود جاہلیہ اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہارا یہ کیا حال ہے یہ جاہلیت کی پکار سن رہا ہوں میں یہ قبیلے کی اور جہائی دینا اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح پکارنا یہ عصبیت جاہلی ہے یہ تو ہو سکتا مسلمانوں کو پکارو کہ مسلمانوں ہمارا فشتہ کرو ہمارے ماں بہن جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کو طے کراؤ لیکن یہ کہ ان نسبتوں سے پکارنا کہ مہاجرین کو پکارا جا رہا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے انصار کو پکارا جا رہا ہے تو یہ تو دعوت جاہلیہ ہے یہ حمیت جاہلی ہے ماں لگو والے دعوت جاہلیہ. تمہیں کیا ہو گیا تمہارا کیا سروکار اس دعوت جاہلی سے تمہارا کیا تعلق تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک کیا ہے ملرزہ کر دیا ہے. دڑوا چھوڑو اس کو فائن نہا منتنے <تلتن> یہ تو بہت ہی بدبودار دار شے ہے بہت ہی مکرو حرکت ہے جو تم کر رہے ہو بہرحال وہ مسئلہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنے پایا مسلمانوں نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیت بچاؤ کرا دیا تو ایک نے جس نے دات ماری تھی اس نے معذرت کر لی معافی مانگ دوسرے نے معاف کر دی بات ختم ہو گئی لیکن اب یہاں سے آف ہو گیا پورا معاملہ جو منافقین تھے اور یہ دن میں رکھئے میں بار بار عرض کر چکا ہوں یہ کوئی اکا دکا لوگ تو نہیں تھے غزوہ اہد میں اتنے شدید مرحلے پر تقریباً تہائی نفری واپس چلی گئی اس سے ایک عام اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمانوں میں سے جو قانون مسلمان شمار ہوتے تھے ان میں کیا نسبت کا نناس منافقین کا تھا کہ ذرا غور کیجئے اس بات کو کس قدر نازک مرحلہ ہے تین ہزار کا لشکر پڑا ہوا ہے اور حضور کل ایک ہزار کی نفری لے کر نکلے ہیں مدینے سے اور ان میں سے تین سو نکل گئے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تناسب جو تھا کوئی معمولی نہیں تھا اب یہ منافقین جمع ہو گئے عبداللہ ابن عبی کے پاس کہ دیکھو یہ تم نے ہمارے لیے کیا معاملہ پیدا کر دیا ہے اسے اور بھڑکایا اسے تو چاہیے تھا وہ تو تھا ہی سمجھئے کہ بارود کی ڈھیری بھڑک اٹھا اس نے بلکہ یہ کہا کہ در حقیقت یہ تم لوگوں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے یہ دک منگے کنگلے آ تھے مکے سے آ آس پاس سے آ گئے. تم انہیں کھانے پینے کو نہ دیتے تم نے اپنے مکان تقسیم کر دیے تم نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی تم نے ان پر خرچ کیا انہیں کھلایا پلایا اور ان کی مثال تو بالکل وہی ہے کیونکہ عربی کا یہ مقولہ ہے سمن سم کلبک یا کو اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو کسی دن تم ہی کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا تو یہ گویا کہ تم نے انہیں پالا ہے پوسا ہے کھلایا ہے پلایا ہے اور آج یہ تم ہی کو کاٹ کارنے کو دوڑ رہے ہیں اور تمہاری توہین کر رہے ہیں ان کی یہ جرتیں ہو گئی کہ ایک ان میں سے ایک شخص نے جو ہے ہمارے ایک خلیف کو جو ہے لات بار دی بہرحال اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی اس نے یہاں تک کہا کہ اب اب بھی ہاتھ کھینچ لو مت خرچ کرو ان پر لات ان سے کو رسول اللہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے ہیں یہ تو یہ کہ کچھ عرصے اگر ان کے اوپر تم خرچ نہیں کرو گے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے حتی انفندو منتشر ہو جائیں گے دیکھنا ان بستیوں کو تم کے وینا ہو گئی یہ سب جو ہے یہ تمہارا انفاق ہے تمہارے صدقات ہیں کہ اس کے بل پر جو ہے یہ ساری جمعیت اور یہ شان و شوقت جو ہے نظر آ رہی ہے سب تمہارا کیا ہے ہاتھ کھینچ لو اپنا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دل. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے ہم نے جانے دیں گے اب اگر مدینے میں پہنچنا ہو ہی گیا کیونکہ سفر پر ہے جب بھی مدینے پہنچ گئے تو یقینا جو عزت والے ہیں یعنی ہم اور سب سے بڑا تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا الز کا سب سے زیادہ عزت والا وہ اس کو نکال دے گا جو سب سے زیادہ کمزور ہے ازل یہ میں نے بار بار کیا ہے کہ زلیل کے لفظی بانی عربی زبان میں صرف کمزور کے اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے اسی لیے اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے جو ہے کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اس میں کمیمگی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں زرعیل آدمی یہاں جو ہے عربی میں زرعی صرف کمزور کو کہتے ہیں ازل نہاد کمزور تو جو زیادہ عزت والے ہیں طاقت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں غالب لوگ ہیں العزیز کہتے ہیں اسے جو جس کا غلبہ ہو وہ نکال باہر کریں گے ان کو جو کمزور ہے ولی ع وَلِ وَلِ <الْمُومِنِينَ> اب یہ تبصرہ یہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی وہاں ایک نوجوان لڑکے سے تھے حضرت زید جب نے ارقم وہ بھی موجود تھے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مومن صادق ہے یہ ہماری بات جا کے بیان کر دے گا باقی سب تو منافق تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا سے بات کی کہ یہ باتیں ہوئی آج وہاں وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضور نے کافی کراس کوشچن کیا بڑی تفصیل آتی ہے شاید تمہیں کوئی مغالتا لگا ہو شاید کوئی اور بات کہی ہو انہوں نے سب کہا نہیں حضور بالکل ایک ایک لفظ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اطمینان ہو گیا اور جو بات پہلے چچا نے کہی تھی بہن ہی وہی بات بھتیجے نے بھی کہی معلوم ہوا کہ یہ نقل در نقل سے اس روایت میں کوئی لفظی فرق اور تغیب بھی واقع نہیں ہوا تھا تو پھر حضور نے طلب فرما لیا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو اور ان سے وضاحت کر وہ صاف قسم کھا گیا جھوٹ بول گیا میں نے کہا ہی نہیں ان کے لیے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ان کا معمول تھا ان سمیر اللہ یہ تو ان کی گویا کہ بڑی پرانی عادت تھی مستقل عادت تھی اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف نوجوان ہے کوئی اور گواہ تو موجود نہیں دوسری طرف ایک بڑا رئیس انسان ہے رئیس خضرج ہے معمر آدمی ہے صاحب حیثیت ہے سردار ہے قوم کا وہ بات کہہ رہا ہے. تو سب لوگوں نے کہا حضور اس چھوکرے کی بات اس نوجوان کی بات پر اپنا چاہیے یہ ہمارا صاحب حیثیت آدمی ہے باعزت آدمی ہے لہذا اب آپ اس معاملے کو رفا دفا کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہیں کہ وہیں روک دی اگرچہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شخص نے یہ بات کہی ہے اور یہ بچہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے آپ یا تو مجھے حکم دیجیے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ورنہ پھر کے انصار میں سے ایک سے ایک بڑھ کر آپ کا وفادار آپ کا مخلص جانسار موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا حضرت عمر نے حضرت سعد ابن معاذ کا نام دیا اور حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کا نام دیا کہ ان میں سے جس کو آپ حکم دیں وہ گردن اڑا دے گا اس شخص کو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس کی نفی نہیں کی معلوم ہوتا واقع اس طرح کا یہ معاملہ گویا کہ کفر اور ارتداد کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی تھی اس درجے کی بات یہ تھی کہ جس پر حدود نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم تو مستوجب سزا نہیں ہے یا اس کے لیے تو یہ حد نہیں ہے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ عمر دنیا اب کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا گویا کہ جو بھی وہ دعوت اور تحریک تھی اس کی مسلحت کو آپ نے سامنے رکھا یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی اصلیت ظاہری اٹھ کھڑی ہو اور منافقین جو ہیں اس کے پشت پناہ بن کر اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں لیکن حضور نے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کیا ہے اس موقع پر وہ یہ کہ فوراً آپ نے حکم دے دیا کوچ کرنے کا یہاں سے فوراً جو ہے قافلہ اٹھاؤ اور سفر کرو حالانکہ وہ وقت عام طور پر سفر کرنے کا نہیں تھا اور پورے تیس گھنٹے مسلسل قافلے کو چلایا آپ نے یہاں تک یہ لوگ تھک کر چور ہو گئے یہ سب اس لیے کیا کہ یہ اثرات ذہن سے نکل جائیں بہت تلخ واقعہ ہوا ہے بہت تلخ باتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی جمیت پراگندہ نہ ہو جائے عصبیت جاہلی بھڑک نہ جائے تو اس سے یہ کہ ایکزاسٹ کر دو ان کو تیس گھنٹے مسلسل سفر کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے چنانچہ جو تھا جاتے ہی وہ لیٹا ہے ڈھیر ہو گیا ہے سو گیا اس سے یہ کہ وہ تمام کیفیات اتر گئیں اس کے بعد البتہ یہ ضرور ہوا ہے چرچا جب ہو گیا تو جو اہل ایمان تھے مدینے کے انسار رضی اللہ تعالی عل مجمعین انہوں نے آپس میں چرچہ شروع کیا اور بات واضح ہوتی چلی گئی ایک کے بعد ایک بات جو ہے کھلتی چلی گئی کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے عبد اللہ ابن اوبئی سلول نے یہ کہا ہے لہذا عام طور پر اب مسلمان جو تھے مدینے کے انسار ان کی رائے عامہ جو ہے خلاف ہو گئی عبد اللہ ابن اوبئی یہاں تک کہ آخری جو ڈراپ سین ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب لشکر پہنچا ہے مدینے کے دروازے پر تو عبداللہ ابن ابئی کا جو بیٹے ہیں اور وہ مومن صادق تھے سچے مومن ان کا نام بھی عبداللہ اللہ عبد ابن عبداللہ تلوار سوت کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ نکال دے گا کمزور کو محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کمزور میں تمہیں اندر داخل نہیں, نہیں دوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے انہیں دہائی دی چیخ پکار کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہی میرے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے حکم دیا عبداللہ ابن عبداللہ کو کہ اپنے والد کو گھر جانے دو لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے میں داخلہ بھی اگر ملا ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملا ہے اس واقعے کا کچھ تذکرہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اسی کے لگ بھگ واقعہ تھا جو سورہ توبہ کی آج نمبر چوہتر میں بھی یہ بات آئی یا ماں کالو و لالو کل متل کف یہ قسم کھا رہے ہیں قسمیں کھائیں گے کہ نہیں کہا انہوں نے وہ بات نہیں کہی وہ بات حالانکہ قد کالو کل متل یہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں یہ گویا کہ یہ کلمہ یا تو پھر کوئی اور واقعہ ہے جس کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور واقعہ جو ہے وہ تو روایات میں نہیں بیان کیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کا وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے یا لفول اب اللہ ما کالو کالو کرفرو بادہ اسلام اور یہ اب اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے یہ بہت جو ہے نوٹیبل مقام ہے بہت قابل غور یہاں ایمان کا لفظ نہیں اسلام کا لفظ آیا ہے اور گویا کہ اسلام کے بعد کفر اگر ہے تو وہ ارتداد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے تک نفاق جب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ارتداد کا ہے اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ واجب القتل ہو چکا تھا یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلحت وقت دیکھی ہے اس لیے کہ ایک تحریک کا معاملہ اور ہوتا ہے ایک اسٹیبلشڈ حکومت کا معاملہ اور ہوتا ہے اس کے حوالے سے مجھے آپ کی باتیں ہسکل نہیں ہیں بہت اہم نکتہ ہے یہ ایک اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کا معاملہ اور ہے ایک ابھی جدو جو جاری ہے تحریک ہے موومنٹ ہے جہاد اور قطار کا مرحلہ ابھی جاری ہے اس کے دوران کچھ حکمت عملی کے تقاضے جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کسی وقت مسلحت کو اور حکمت کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سزا کا مستعب ہو چکا ہو پھر بھی اسے سزا نہ دی جائے میں بعد میں ارض کروں گا اس وقت ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیں جو کہ حلف کا لفظ آیا تھا یا لفون اب ماں تو میں نے آج وہ موجب المفارس جو ہے الفاظ قرآن الحکیم اس میں دیکھا اور ایک عجیب نقطہ ہے وہ میں آپ کو بھی نوٹ کرا رہا ہوں حلف کا لفظ یا اس سے جو مشتق الفاظ ہیں مشتقات اس کے قرآن مجید میں کل تیرہ مرتبہ ہیں ان میں سے صرف ایک مرتبہ تو وہ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے ضمن میں یہ لفظ آیا اور ایک جگہ لفظ آیا ہے بکی صورتوں میں حلاف مہین ہلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا مہین بہت ہی ہلکا انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے جس کا کوئی وقار نہیں ہے گویا کہ زیادہ قسم کھانے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی یہ وقار کے خلاف ہے زیادہ قسم کھانا جناتے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے انجیل میں کہ تم قسمیں مت کھایا کرو بات سیدھی سیدھی کیا کرو قسم کھانا جو ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ تیرہ مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے مشتقات اور گیارہ مرتبہ صرف منافقین کے تذکرے میں آیا یہ در حقیقت ایمان اور حلف جو ہے یہ انہی کی ڈھال تھی جنتا ایمان کم فسد اللہ اسی لیے حلف یہاں یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں. حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. یہ ساری جو معاملے ہیں بار بار آئے ہیں حلف کے حوالے سے انہی منافقین کا معاملہ تو پہلے تو ان الفاظ کے حوالے سے اس آیت کو مزید غور کر لیجئے ہوم النزین یقنون جب یہ آیتیں اتنی تو حضور نے بلایا حضرت زید ابن ارقم کو وہ نوجوان جنہوں نے وہ آ کر بتایا تھا ان کا کان پکڑا چونکہ دو عمر تھے کہا یہ کان سچا نکلا یعنی اس کان نے جو سنا تھا سچ سنا تھا اور تصدیق جو ہے قرآن نے کر دی حم الدین یقول علا منند رسول لاحطا <يَنْفَضُّوا> فقدو یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہی الائی کے ذریعے سے وہی جلی کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی اس روایت کی اس خبر کی اور اسی میں یہ بات بھی نوٹ کیجیے جماعتی زندگی میں اس طرح کی خبریں جو بھی امیر ہے ذمہ دار ہے اس کو پہنچا دینا ہر غیبت نہیں ہے چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک ریاست ہے ایک عام معاشرتی کام ہے ایک ہے ایک موومنٹ ایک جد و جہد ایک تحریک اس کے اعتبار سے فرق و تفاوت واقع ہو جاتا ہے وہی بات ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ایک اسلامی ریاست کے اندر شوریت کا نظام ہے ایک اسلامی تحریک اور جماعت کے اندر شورائت کا معاملہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیے جا سکتے زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طریقے سے یہ بات جا کر بیان کر دینا عام حالات میں تو ان عمل مجالس و بل امانات آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اس مجلس میں جو بات ہوئی ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے اس کو کہیں اور نقل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن ایک تحریک اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہے جو بھی صاحب امر ہے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچا دی جائے تاکہ ان کے علم